ات توبہ نام یہ سورا دو ناموں سے مشہور ہے ایک ات توبہ دوسرے البرات توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے اور برات اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرقین سے بری ذمہ ہونے کا اعلان ہے بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ اس سورا کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی اس کے متعدد وجوہ مفسرین نے بیان کیے ہیں جن میں بہت کچھ اختلاف ہے مگر صحیح بات وہی ہے جو امام راضی نے لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی اس لیے صحابہ کرام نے بھی نہیں لکھی اور بعد کے لوگ بھی اسی کی پیروی کرتے رہے یہ اس بات کا مزید ایک ثبوت ہے کہ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوں کا توں لینے اور جیسا دیا گیا تھا ویسا ہی اس کو محفوظ رکھنے میں کس درجہ احتیاط و اہتمام سے کام لیا گیا ہے زمانہ نزول و سورہ. یہ سورہ تین تقریروں پر مشتمل ہے پہلی تقریر آغاز سورا سے پانچویں رکو کے آخر تک چلتی ہے اس کا زمانہ نزول زی نوہجری ہجری یا اس کے لگ بھگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حضرت ابو بکر کو امیر الحج مقرر کر کے مکہ روانہ کر چکے تھے کہ یہ تقریر نازل ہوئی اور حضور نے فوراً سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا تاکہ حج کے موقع پر تمام عرب کے نمائندہ اجتماع میں اسے سنائیں اور اس کے مطابق جو طرز عمل تجویز کیا گیا تھا اس کا اعلان کر دیں دوسری تقریر رکو چھے کی ابتدا سے رکو نو کے اختتام تک چلتی ہے اور یہ رجب نو ہجری یا اس سے کچھ پہلے نازل ہوئی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غذبۂ تبوک کی تیاری کر رہے تھے اس میں اہل ایمان کو جہاد پر اکسایا گیا ہے اور ان لوگوں کو سختی کے ساتھ ملامت کی گئی ہے جو نفاق یا زوف ایمان یا سستی و کاہلی کی وجہ سے راہ خدا میں جان و مال کا زیاں برداشت کرنے سے جی چڑا رہے تھے تیسری تقریر رکو دس سے شروع ہو کر سورہ کے ساتھ ختم ہوتی ہے اور یہ غزبۂ ٹبوک سے واپسی پر نازل ہوئی اس میں متعدد ٹکڑے ایسے بھی ہیں جو انہی ایام میں مختلف مواقع پر اترے اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارۂ الہی سے ان سب کو یکجا کر کے ایک سلسلے تقریر میں منسلک کر دیا مگر چونکہ وہ ایک ہی مضمون اور ایک ہی سلسلے واقعات سے متعلق ہیں اس لیے ربط تقریر میں کہیں خلل نہیں پایا جاتا اس میں منافقین کی حرکات پر تمبی غزبۂ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں پر زجر و توبیخ اور ان صادق ایمان لوگوں پر ملامت کے ساتھ معافی کا اعلان ہے جو اپنے ایمان میں سچے تو تھے مگر جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے سے باز رہے تھے نزول ترتیب کے لحاظ سے پہلی تقریر سب سے آخر میں آنی چاہیے تھی لیکن مضمون کی اہمیت کے لحاظ سے وہی سب سے مقدم تھی اس لیے مصحف کی ترتیب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے رکھا اور بقیہ دونوں تقریروں کو مؤخر کر دیا تاریخی پس منظر زمانہ نزول کی تعین کے بعد ہمیں اس سورا کے تاریخی پس منظر پر ایک نگاہ ڈال لینی چاہیے جس سلسلہ واقعات سے اس کے مضامین کا تعلق ہے اس کی ابتدا صلح حدیبیہ سے ہوتی ہے حدیبیہ تک چھ سال کی مسلسل جد و جہد کا نتیجہ اس شکل میں رونما ہو چکا تھا کہ عرب کے تقریباً ایک تہائی حصے میں اسلام ایک منظم سوسائٹی کا دین ایک مکمل تہذیب و تمدن اور ایک کامل با اختیار ریاست بن گیا تھا خدیبیہ کی صلح جب واقع ہوئی تو اس دین کو یہ موقع بھی حاصل ہو گیا کہ اپنے اثرات نسبتاً زیادہ امن و اطمینان کے ماحول میں ہر چہر طرف پھیلا سکے اس کے بعد واقعات کی رفتار نے دو بڑے راستے اختیار کیے جو آگے چل کر نہایت اہم نتائج پر منتحی ہوئے ان میں سے ایک کا تعلق عرب سے تھا اور دوسرے کا سلطنت روم سے عرب کی تصخیر عرب میں ہدیبیا کے بعد دعوت و تبلیغ اور استحکام قوت کی جو تدبیریں اختیار کی گئیں ان کی بدولت دو سال کے اندر ہی اسلام کا دائرہ اثر اتنا پھیل گیا اور اس کی طاقت اتنی زبردست ہو گئی کہ پرانی جاہلیت اس کے مقابلے میں بے بس ہو کر رہ گئی آخر کار جب قریش کے زیادہ پرجوش عناصر نے بازی ہرتی دیکھی تو انہیں رائے ضبط نہ رہا اور انہوں نے ہدیبیا کے معاہدے کو توڑ ڈالا وہ اس بندش سے آزاد ہو کر اسلام سے ایک آخری فیصلہ کن مقابلہ کرنا چاہتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عہد شکنی کے بعد ان کو سنبھلنے کا کوئی موقع نہ دیا اور اچانک مکے پر حملہ کر کے رمضان آٹھ ہجری میں اسے فتح کر لیا اس کے بعد قدیم جاہلی نظام نے آخری حرکت مضبوحی نین کے میدان میں کی جہاں حوازن، ثقیف نظر جسم اور بعض دوسرے جاہلیت پرست قبائل نے اپنی ساری طاقت لا کر چھونک دی تاکہ اس اصلاحی انقلاب کو روکیں جو فتح مکہ کے بعد تکمیل کے مرحلے میں پہنچ چکا تھا لیکن یہ حرکت بھی ناکام ہوئی اور ہنین کی شکست کے ساتھ عرب کی قسمت کا قطعی فیصلہ ہو گیا کہ اسے اب الاسلام بن کر رہنا ہے اس واقعے پر پورا ایک سال بھی نہ گزرنے پایا کہ عرب کا بیشتر حصہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا اور نظام جاہلیت کے صرف چند پراگندہ عناصر ملک کے مختلف گوشوں میں باقی رہ گئے اس نتیجے کے حد کمال تک پہنچنے میں ان واقعات سے اور زیادہ مدد ملی جو شمال میں سلطنت روم کی سرحد پر اسی زمانے میں پیش آ رہے تھے وہاں جس جرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیس ہزار کا زبردست لشکر لے کر گئے اور رومیوں نے آپ کے مقابلے پر آنے سے پہلو تہی کر کے جو کمزوری دکھائی اس نے تمام عرب پر آپ کی اور آپ کے دین کی دھاک بٹھا دی اور اس کا سمرا اس صورت میں ظاہر ہوا کہ تبوک سے واپس آتے ہی حضور کے پاس عرب کے گوشے گوشے سے وفد پر وفد آنے شروع ہو گئے اور وہ اسلام و اطاعت کا اقرار کرنے لگے محدسین نے اس موقع پر جن قبائل اور امراؤ ملوک کے وہ فوت کا ذکر کیا ہے ان کی مجموعی تعداد ستر تک پہنچتی ہے جو عرب کے شمال جنوب مشرق مغرب ہر علاقے سے آئے تھے چنانچہ اسی کیفیت کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح نصیب ہوئی اور تو نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں غذبۂ تبوک رومی سلطنت کے ساتھ کشمکش کی ابتدا فتح مکہ سے پہلے ہی ہو چکی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیبیہ کے بعد اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے جو وفود عرب کے مختلف حصوں میں بھیجے تھے ان میں سے ایک شمال کی طرف سرحد شام سے متصل قبائل میں بھی گیا تھا یہ لوگ زیادہ تر عیسائی تھے اور رومی سلطنت کے زیر اثر تھے ان لوگوں نے ذات و یا ذات اطلاح کے مقام پر اس وقت کے پندرہ آدمیوں کو قتل کر دیا اور صرف رئیس وفد کاب بن امیر غفاری بچ کر واپس آئے اسی زمانے میں حضور نے بسرہ کے رئیس شرجیل بن امر کے نام بھی دعوت اسلام کا پیغام بھیجا تھا مگر اس نے آپ کے ایلچی حارث بن عمر کو قتل کر دیا یہ رئیس بھی عیسائی تھا اور براہ راست کیسر روم کے احکام کا تابع تھا ان وجوہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الا آٹھ ہجری میں تین ہزار مجاہدین کی ایک فوج سرحد شام کی طرف بھیجی تاکہ آئندہ کے لیے یہ علاقہ مسلمانوں کے لیے پر ہو جائے اور یہاں کے لوگ مسلمانوں کو بے زور سمجھ کر ان پر زیادتی کرنے کی جرت نہ کریں یہ فوج جب معان کے قریب پہنچی تو معلوم ہوا کہ شرجیل بن امر ایک لاکھ کا لشکر لے کر مقابلے پر آ رہا ہے خود کیسر روم ہمس کے مقام پر موجود ہے اور اس نے اپنے بھائی تھیوڈور کی قیادت میں ایک لاکھ کی مزید فوج روانہ کی ہے لیکن ان خوفناک اطلاعات کے باوجود تیس ہزار سرفروشوں کا یہ مختصر دستہ آگے بڑھتا چلا گیا اور موتا کے مقام پر شرجیل کی ایک لاکھ فوج سے جا ٹکرایا اس تحور کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ مجاہدین اسلام بالکل پس جاتے لیکن سارا عرب اور تمام شرق اوسط یہ دیکھ کر ششتر رہ گیا کہ ایک اور تینتیس کے اس مقابلے میں بھی کفار مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے یہی چیز تھی جس نے شام اور اس سے متصل رہنے والے نیم آزاد عربی قبائل کو بلکہ عراق کے قریب رہنے والے نجدی قبائل کو بھی جو کسرا کے زیر اثر تھے اسلام کی طرف متوجہ کر دیا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے بنی سلیم جن کے سردار عباس بن مرداس سلمی تھے اور اشجا اور غطفان اور زبیان اور فزارہ کے لوگ اسی زمانے میں داخل اسلام ہوئے اور اسی زمانے میں سلطنت روم کی عربی فوجوں کا ایک کمانڈر فردا بن امر الجامی مسلمان ہوا جس نے اپنے ایمان کا ایسا زبردست ثبوت دیا گردو پیش کے سارے علاقے اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے کیسر کو جب فردا کے قبول اسلام کی تلا ملی تو اس نے انہیں گرفتار کرا کے اپنے دربار میں بلوایا اور ان سے کہا کہ دو چیزوں میں سے ایک کو منتخب کر لو یا ترک اسلام جس کے نتیجے میں تم کو نہ صرف رہا کیا جائے گا بلکہ تمہیں اپنے عہدے پر بھی بحال کر دیا جائے گا یا اسلام جس کے نتیجے میں تمہیں سزائے موت دی جائے گی انہوں نے ٹھنڈے دل سے اسلام کو چن لیا اور راہ حق میں جان دے دیتی یہی واقعات تھے جنہوں نے کیسر کو اس خطرے کی حقیقی اہمیت محسوس کرائی جو عرب سے اٹھ کر اس کی سلطنت کی طرف بڑھ رہا تھا دوسرے ہی سال کیسر نے مسلمانوں کو غزوہ موتا کی سزا دینے کے لیے سرحد شام پر فوجی تیاریاں شروع کر دیں اور اس کے ماتحت غسانی اور دوسرے عرب سردار فوجیں اکٹھی کرنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر نہ تھے آپ ہر وقت ہر اس چھوٹی سے چھوٹی بات سے بھی خبردار رہتے تھے جس کا اسلامی تحریک پر کچھ بھی موافق یا مخالف اثر پڑتا ہو آپ نے ان تیاریوں کے معنی فوراً سمجھ لیے اور بغیر کسی تعمل کے کیسر کی عظیم الشان طاقت سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا اس موقع پر ذرہ برابر بھی کمزوری دکھائی جاتی تو سارا بنا بنایا کام بگڑ جاتا ایک طرف عرب کی دم توڑتی ہوئی جاہلیت جس پر ہنین میں آخری ضرب لگائی جا چکی تھی پھر جی دوسری طرف مدینے کے منافقین جو ابو عامر راہب کے واسطے غسان کے عیسائی بادشاہ اور خود کیسر کے ساتھ اندرونی ساز باز رکھتے تھے اور جنہوں نے اپنی ریشہ دوانیوں پر دین داری کا پردہ ڈالنے کے لیے مدینے سے متصل ہی مسجد زرار تعمیر کر رکھی تھی بغل میں چھرا گھونپ دیتے سامنے سے کیسر جس کا دبدبا ایرانیوں کو شکست دینے کے بعد تمام دور و نزدیک کے علاقوں پر چھا گیا تھا حملہ اوور ہو جاتا اور ان تین زبردست خطروں کی متحدہ یورش میں اسلام کی جیتی ہوئی بازی یکا یک مات کھا جاتی اس لیے باوجود اس کے کہ ملک میں قحط سالی تھی گرمی کا موسم پورے شباب پر تھا فصلیں پکنے کے قریب تھیں سواریوں اور سروسامان کا انتظام سخت مشکل تھا سرمائے کی بہت کمی تھی اور دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک کا مقابلہ درپیش تھا خدا کے نبی نے یہ دیکھ کر کہ یہ دعوت حق کے لیے زندگی اور موت کے فیصلے کی گھڑی ہے اسی حال میں تیاری جنگ کا اعلان عام کر دیا پہلے تمام غزاوات میں تو حضور کا قاعدہ تھا کہ آخر وقت تک کسی کو نہ بتاتے تھے کہ کدھر جانا ہے اور کس سے مقابلہ درپیش ہے بلکہ مدینے سے نکلنے کے بعد بھی منزل مقصود کی طرف سیدھا راستہ اختیار کرنے کے بجائے پھیر کی راستے تشریف لے جاتے تھے لیکن اس موقع پر آپ نے یہ بھی پردہ نہ رکھا اور صاف صاف بتا دیا کہ روم سے مقابلہ ہے اور شام کی طرف جانا ہے اس موقع کی نزاکت کو عرب میں سب بھی محسوس کر رہے تھے جاہلیت قدیمہ کے بچے کچے عاشقوں کے لیے یہ ایک آخری شعائے امید تھی اور روم و اسلام کی اس ٹکر کے نتیجے پر وہ بے چینی کے ساتھ نگاہیں لگائے ہوئے تھے کیونکہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ اس کے بعد پھر کہیں سے امید کی جھلک نہیں دکھائی دینی ہے منافقین نے بھی اپنی آخری بازی اسی پر لگا دی تھی اور وہ اپنی مسجدِ زرار بنا کر اس انتظار میں تھے کہ شام کی جنگ میں اسلام کی قسمت کا پاسا پلٹے تو ادھر اندرون ملک میں وہ اپنے فکنے کا علم بلند کر دیں یہی نہیں بلکہ انہوں نے اس مہم کو ناکام کرنے کے لیے تمام ممکن تقبیریں بھی استعمال کر ڈالیں ادھر مومنین صادقین کو بھی پورا احساس تھا کہ جس تحریک کے لیے بائیس سال سے وہ سربکف رہے ہیں اس وقت اس کی قسمت ترازو میں ہے اس موقع پر جرت دکھانے کے مانی یہ کہ اس تحریک کے لیے ساری دنیا پر چھا جانے کا دروازہ کھل جائے اور کمزوری دکھانے کے معنی یہ ہیں کہ عرب میں بھی اس کی بساتھ الٹ جائے چنانچہ اسی احساس کے ساتھ ان فدا حق نے انتہائی جوش و خروش سے جنگ کی تیاری کی سرو سامان کی فراہمی میں ہر ایک نے اپنی بسات سے بڑھ کر حصہ لیا حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمان بن عوف نے بڑی بڑی رقمیں پیش کی حضرت عمر نے اپنی عمر بھر کی کمائی کا آدھا حصہ لا کر رکھ دیا حضرت ابو بکر نے اپنی ساری پونجی نظر کر دی غریب صحابیوں نے محنت مزدوری کر کر کے جو کچھ کمایا لا کر حاضر کر دیا عورتوں نے اپنے زیور اتار اتار کر دے دیے سرفروش والنٹریوں کے لشکر کے لشکر ہر طرف سے امنڈ امنڈ کر آنے شروع ہوئے اور انہوں نے تقاضا کیا کہ اسلحہ اور سواریوں کا انتظام ہو تو ہماری جانیں قربان ہونے کو حاضر ہیں جن کو سواریاں نہ مل سکیں وہ روتے تھے اور اپنے اخلاص کی بے تابیوں کا اظہار اس طرح کرتے تھے کہ رسول پاک کا دل بھر آتا تھا یہ موقع امل ایمان اور نفاق کے امتیاز کی کسوٹی بن گیا تھا حتٰ کہ اس وقت پیچھے رہ جانے کے معنی یہ تھے کہ اسلام کے ساتھ آدمی کے تعلق کی صداقت ہی مشتبہ ہو جائے چنانچہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر میں جو جو شخص پیچھے رہ جاتا تھا صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دیتے تھے اور جواب میں حضور برچستہ فرماتے تھے کہ جانے دو اگر اس میں کچھ بھلائی ہے تو اللہ اسے پھر تمہارے ساتھ لا ملائے گا اور اگر کچھ دوسری حالت ہے تو شکر کرو کہ اللہ نے اس کی جھوٹی رفاقت سے تم کو خلاصی بخشی رجب نو ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیس ہزار مجاہدین کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے جن میں دس ہزار سوار تھے اونٹوں کی اتنی کمی تھی کہ ایک ایک اونٹ پر کئی کئی آدمی باری باری سوار ہوتے تھے اس پر گرمی کی شدت اور پانی کی قلت مستضاد مگر جس عزم صادق کا ثبوت اس نازک موقع پر مسلمانوں نے دیا اس کا سمرہ تبوک پہنچ کر انہیں نقد مل گیا وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ کیسر اور اس کے تابعین نے مقابلے پر آنے کی بجائے اپنی فوجیں سرحد سے ہٹا لی ہیں اور اب کوئی دشمن موجود نہیں ہے کہ اس سے جنگ کی جائے سیرت نگار بالعموم اس واقعے کو اس انداز سے لکھ جاتے ہیں کہ گویا وہ خبر ہی سرے سے غلط نکلی جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رومی افواج کے اجتماع کے متعلق ملی تھی حالانکہ واقعہ یہ تھا کہ کیسر نے اجتماع افواج شروع کیا تھا لیکن جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاریاں مکمل ہونے سے پہلے ہی مقابلے پر پہنچ گئے تو اس نے سرحد سے فوجیں ہٹا لینے کے سوا کوئی چارہ نہ پایا غزبائے میں تین ہزار اور ایک لاکھ کے مقابلے کی جو شان وہ دیکھ چکا تھا اس کے بعد اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ خود نبی کی قیادت میں جہاں تیس ہزار فوج آ رہی ہو وہاں وہ لاکھ دو لاکھ آدمی لے کر میدان میں آ جاتا کیسر کے یوں طرح دیے جانے سے جو اخلاقی فتح حاصل ہوئی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے پر کافی سمجھا اور بجائے اس کے تبوک سے آگے بڑھ کر سرحد شام میں داخل ہوتے آپ نے اس بات کو ترجیح دی کہ اس فتح سے انتہائی ممکن سیاسی اور حربی فوائد حاصل کریں چنانچہ آپ نے تبوک میں بیس دن ٹھہر کر ان بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جو سلطنت روم اور دارالاسلام کے درمیان واقع تھی اور اب تک رومیوں کے زیر اثر رہی تھی فوجی دباؤ سے سلطنت اسلامی کا باج گزار اور تابع امر بنا لیا اس سلسلے میں دومت الجند کے عیسائی رئیس اقیدر بن عبد الملک کندی اعلیٰ کے عیسائی رئیس یونا بن روبا اور اسی طرح مقنہ، جربا اور ازروہ کے نصرانی روسا نے بھی جزیہ ادا کر کے مدینے کی تابیت قبول کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی حدود اقتدار براہ راست رومی سلطنت کے سرحد تک پہنچ گئے اور جن عرب قبائل کو قیاسرائے روم اب تک عرب کے خلاف استعمال کرتے رہے تھے اب ان کا بیشتر حصہ رومیوں کے مقابلے پر مسلمانوں کا معاون بن گیا پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سلطنت روم کے ساتھ ایک طویل کشمکش میں جانے سے پہلے اسلام کو عرب پر اپنی گرفت مضبوط کر لینے کا پورا موقع مل گیا تبوک کی اس فتح بلا جنگ نے عرب میں ان لوگوں کی کمر توڑ دی جو اب تک جاہلیت قدیمہ کے بحال ہونے کی آس لگائے بیٹھے تھے خا وہ علانیہ مشرک ہوں یا اسلام کے پردے میں منافق بنے ہوئے ہوں اس آخری مایوسی نے ان میں سے اکثر و بیشتر کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہنے دیا کہ اسلام کے دامن میں پناہ لیں اور اگر خود نعمت ایمانی سے بہراور نہ بھی ہوں تو کم از کم ان کی آئندہ نسلیں بالکل اسلام میں جذب ہو جائیں اس کے بعد جو ایک برائے نام اقلیت شرک و جاہلیت میں ثابت قدم رہ گئی تھی وہ اتنی بے بس ہو گئی تھی کہ اس اصلاحی انقلاب کی تکمیل میں کچھ بھی مانے نہ ہو سکتی تھی جس کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا مسائل و مباحث اس پس منظر کو نگاہ میں رکھنے کے بعد ہم بآسانی ان بڑے بڑے مسائل کا احساس کر سکتے ہیں جو اس وقت درپیش تھے اور جن سے سورہ توبہ میں تار کیا گیا ہے ایک اب چونکہ عرب کا نظم و نسق بالکلیہ اہل ایمان کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور تمام مظاہم طاقتیں بے بس ہو چکی تھیں اس لیے وہ پالیسی واضح طور پر سامنے آ جانی چاہیے تھی جو عرب کو مکمل دارالاسلام بنانے کے لیے اختیار کرنی ضروری تھی چنانچہ وہ حسب ذیل صورت میں پیش کی گئی الف سے شرک کو قطن مٹا دیا جائے اور قدیم مشرکانہ نظام کا کلی استحصال کر ڈالا جائے تاکہ مرکز اسلام ہمیشہ کے لیے خالص اسلامی مرکز ہو جائے اور کوئی دوسرا عنصر اس کے اسلامی مزاج میں نہ تو خلل انداز ہو سکے اور نہ کسی خطرے کے موقع پر اندرونی فتنے کا موجب بن سکے اسی غرض کے لیے مشرقین سے بارات اور ان کے ساتھ معاہدوں کے اختتام کا اعلان کیا گیا بے کعبہ کا انتظام اہل ایمان کے ہاتھ میں آ جانے کے بعد یہ بالکل نامناسب تھا کہ جو گھر خالص خدا کی پرستش کے لیے وقف کیا گیا تھا اس میں بدستور شرک ہوتا رہے اور اس کی تولیت بھی مشرقین کے قبضے میں رہے اس لیے حکم دیا گیا کہ آئندہ کعبے کی تولیت بھی اہل توعید کے قبضے میں رہنی چاہیے اور بیت اللہ کے حدود میں شرک و جاہلیت کی تمام رسمیں بھی بسور بند کر دینی چاہیے بلکہ اب مشرقین اس گھر کے قریب پھٹکنے بھی نہ پائیں تاکہ اس بنائے ابراہیمی کے آلودہ شرک ہونے کا کوئی امکان باقی نہ رہے جیم عرب کی تمدنی زندگی میں رسوم جاہلیت کے جو آثار ابھی تک باقی تھے ان کا جدید اسلامی دور میں جاری رہنا کسی طرح درست نہ تھا اس لیے ان کے استحصال کی طرف توجہ دلائی گئی نسی کا قاعدہ ان رسوم میں سب سے زیادہ بدنما تھا اس لیے اس پر براہ راست ضرب لگائی گئی اور اسی ضرب سے مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ بقیہ آثار جاہلیت کے ساتھ انہیں کیا کرنا چاہیے دو عرب میں اسلام کا مشن پایا تکمیل کو پہنچ جانے کے بعد دوسرا اہم مرحلہ جو سامنے تھا وہ یہ تھا کہ عرب کے باہر دین حق کا دائرہ اثر پھیلایا جائے اس معاملے میں روم و ایران کی سیاسی قوت سب سے بڑی صدر راہ تھی اور ناگزیر تھا کہ عرب کے کام سے فارغ ہوتے ہی اس سے تصادم ہو نیز آگے چل کر دوسرے غیر مسلم سیاسی اور تمدنی نظاموں سے بھی اسی طرح سابقہ پیش آنا تھا اس لیے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ عرب کے باہر جو لوگ دین حق کے پیرو نہیں ہیں ان کی خود مختارانہ فرما روائی کو بزور شمشیر ختم کر دو تاکہ وہ اسلامی اقتدار کے تابع ہو کر رہنا قبول کر لیں جہاں تک دین حق پر ایمان لانے کا تعلق ہے ان کو اختیار ہے کہ ایمان لائیں یا نہ لائیں لیکن ان کو یہ حق نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر اپنا حکم جاری کریں اور انسانی سوسائٹیوں کی زمام کار اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنی گمراہیوں کو خلق خدا پر اور ان کی آنے والی نسلوں پر زبردستی مسلط کرتے رہیں زیادہ سے زیادہ جس آزادی کے استعمال کا انہیں اختیار دیا جا سکتا ہے وہ بس اسی حد تک ہے کہ خود اگر گمراہ رہنا چاہتے ہیں تو رہیں بشرتے کے جزیا دے کر اسلامی اقتدار کے متی بنے رہیں تین تیسرا اہم مسئلہ منافقین کا تھا جن کے ساتھ اب تک وقتی مسالح کے لحاظ سے چشم پوشی اور درگزر کا معاملہ کیا جا رہا تھا اب کیونکہ بیرونی خطرات کا دباؤ کم ہو گیا تھا بلکہ گویا نہیں رہا تھا اس لیے حکم دیا گیا کہ آئندہ ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ کی جائے اور وہی سخت برتاؤ ان چھپے ہوئے منکرین حق کے ساتھ بھی ہو جو کھلے منکرین حق کے ساتھ ہوتا تھا چنانچہ یہی پالیسی تھی جس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں سویلم کے گھر میں آگ لگوا دی جہاں منافقین کا ایک گروہ اس غرض سے جمع ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو شرکت جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کرے اور اسی پالیسی کے تحت تبوک سے واپس تشریف لاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد ضرار کو ڈھانے اور جلا دینے کا حکم دے دیا چار مومنی نے صادقین میں اب تک جو تھوڑا بہت ظوف عظم باقی تھا اس کا علاج بھی ضروری تھا کیونکہ اسلام عالمگیر جدوجہد کے مرحلے میں داخل ہونے والا تھا اور اس مرحلے میں جبکہ اکیلے مسلم عرب کو پوری غیر مسلم دنیا سے ٹکرانا تھا ذوف ایمان سے بڑھ کر کوئی اندرونی خطرہ اسلامی جماعت کے لیے نہ ہو سکتا تھا اس لیے جن لوگوں نے تبوک کے موقع پر سستی اور کمزوری دکھائی تھی ان کو نہایت شدت کے ساتھ ملامت کی گئی پیچھے رہ جانے والوں کے اس فیل کو کہ وہ بلا عذر معقول پیچھے رہ گئے بجائے خود ایک منافقانہ طرز عمل اور ایمان میں ان کے ناراض ہونے کا ایک بیم ثبوت قرار دیا گیا اور آئندہ کے لیے پوری صفائی کے ساتھ یہ بات واضح کر دی گئی کہ اعلائے کلیمت اللہ کی جد و اور کفر و اسلام کی کشمکشی وہ اصلی کسوٹی ہے جس پر مومن کا داوائے ایمان پر کھا جائے گا جو اس آویزش میں اسلام کے لیے جان و مال اور وقت و محنت صرف کرنے سے جی چرائے گا اس کا ایمان معتبر ہی نہ ہوگا اور اس پہلو کی قصر کسی دوسرے مذہبی عمل سے پوری نہ ہو سکے گی ان امور کو نظر میں رکھ کر سورہ توبہ کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے تمام مضامین آسانی سمجھ میں آ سکتے ہیں